وقال من قوم فرعون وقومه في الارض قال فوقهم اور قومی فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسا اور اس کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں فیرون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبت للمتقین موسا نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو یہ زمین اللہ کی ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے اور اخیر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں قوم, قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی موسا نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا اور ہم نے فرعون والوں کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ وہ نصیحت قبول کرے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 تو موسا اور ان کے ساتھیوں کی نہوست بتلاتے یاد رکھو کہ ان کی نحوس اللہ کے پاس ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے اور یوں کہتے کیسی کہ ہمارے سامنے لاؤ کہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالطَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور, اور, اور جوئیں اور, اور, اور, اور, اور, اور مینڈک اور خون کہ یہ سب کھلے کھلے موجزے, موجزے, موجزے تھے سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی جرائم پیشا ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك ادع بما عهد عندك لان كشفت عنا الرجز لنؤمنا انكشفت عنا الرجز لنؤمنا انكشفت عنا الرجز لنؤمنا انكشفت عنا الرجز لنؤمنا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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کے لیے جس تک حال ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فورن ہی آدھ شکنی کرنے لگتے فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا اس سبب سے کہ وہ ہماری ایتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے میں نے میں کہوں یار اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے کے حق میں ان صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا اور فرون اور اس کی قوم جو فیکٹریاں اور کارخانے بناتے اور جو اونچی اونچی عمارتیں اور محلات وہ تعمیر کرتے تھے سب کو ہم نے درہم برہم کر دیا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 کہنے لگے اے موسا ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود مقرر کر دیجیے جیسے ان کے یہ معبود ہیں آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے انہا متبرن و باطن یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے قَالَ غَيْرَ اللَّهِ فَضَّلَكُمْ عَلَى <الْعَالَمِينَ> فرمایا کیا اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے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 فلما افاق قال سبحانك اول المؤمنين اور جب موسا ہمارے مقرر کردہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو موسا نے ارض کیا کہ اے میرے رب تو مجھے اپنا جمال دکھا کہ میں تجھے ایک نظر دیکھ لوں ارشاد ہوا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے بس جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی تو اسے ریزا ریزا کر دیا اور موسا بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا بے شک تیری ذات پاک ہے میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں يا موسى على الناس ما من اللہ نے فرمایا ایموسا میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے تمہیں تمام لوگوں پر امتیاز بخشا ہے تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو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 انقریب تم لوگوں کو ان فاسکوں کا گھر دکھلاؤں گا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 میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو زمین میں ناحق حق کرتے ہیں اور اگر تمام نشان دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھے تو اس کو اختیار نہیں کرتے اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو فوراً اختیار کرتے ہیں یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے اور جن لوگوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے وہ جیسے عمل کرتے ہیں ان کو ویسا ہی بدلہ ملے گا اور موسا کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی یا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ تو کوئی بات کرتا ہے اور نہ ان کو کوئی راہی دکھا سکتا ہے۔ اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور وہ لوگ تھے ہی ظالم۔ ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا لن يرحمنا ربنا قالوا لن يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين اور جب نادم ہوئے اور دیکھا کہ واقعی وہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم بالکل برباد ہو جائیں گے وَلَمَّا رَجْعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ غَطْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ الظالمين اور جب موسا غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد بری جانشینی کی کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور تورات کی تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف کھسیٹنے لگے ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے تو تم دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرو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 ولما سكت عنه موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون اور جب موسی کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے ان تختیوں کو اٹھا لیا ان کے مزامین میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأن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 یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے ایسے امتحانات سے جس کو تُو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے تو ہی تو ہمارا سر پرست ہے پس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما اور تو ہی سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ به من اشاء وسعت كل شيء يتقون هم اور ہمارے لیے دنیا میں بھی نیکی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے اللہ نے فرمایا میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں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 وَاتَّبَعُ النَّورَ الَّذِي أُنزِنَ مَعَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو لوگ اس رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جسے وہ اپنے پاس تورات و الجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں سو so جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں نبی بل کلیمتی آپ کہہ دیجیے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی وہ زندگی دیتا ہے اور وہی وہ موت دیتا ہے سو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول نبی امی پر جو خود بھی اللہ اور اس کے احکام پر ایمان رکھتا ہے اور اس کا اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِنُونَ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق حرایت کرتی اور اسی کے مطابق انصاف کرتی ہے وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسنوى كلوا من طيبات مَا رزقناكم وما ظلمون كانوا اور ہم نے انہیں بارہ قبیلوں کے لحاظ سے بارہ جماعتیں ہی بنا دیا تھا اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو فلان پتھر پر مارو پس فوراً اس سے بارہ چشم پھوٹ نکلے ہر ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا گھاٹ معلوم کر لیا اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوا اتارا اور کہا کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کر رہے تھے الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس بستی میں جا کر رہو اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو اور یہ کہتے جانا کہ ہمیں معاف کر دے اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو اور زیادہ دیں گے تو جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے وہ بات ہی بدل دی جو ان سے کہی گئی تھی بس ہم نے ان پر آسمان سے ایک آزاد بھیج دیا کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے بس الحمان ادیا دو نفی سب تیرب شروع کدا نکن بہ بما یو سکون اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال جب جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے جبکہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں اس طرح ہم انہیں آزمائش میں ڈال رہے تھے اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے وَإذْ قَالتْ اور جب, جب ان, ان, ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے سامنے معذرت کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید وہ ڈر جائے جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے فلما قلنا لهم یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا تم بندر زلیل بن جاؤ اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ جب آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیتا رہے گا بلا شبہ آپ کا رب جلد ہی سزا دے دیتا ہے اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے اور ہم نے زمین میں ان کی مختلف جماعتیں کر دی باز ان میں سے نیک تھے اور باز ان میں اور طرح کے یعنی بد تھے اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید وہ باز آ جائے فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يَأْخُذُونَ عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین بنے جو کتاب یعنی طورات کے وارث ہوئے وہ اس ادنا دنیا کا سامان لے لیتے اور کہتے تھے کہ ضرور ہماری مغفرت ہو جائے گی حالانکہ اگر ان کے پاس پھر ویسا ہی سامان آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں گے کیا ان سے اس کتاب میں پختہ وعدہ نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف بجز حق بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کریں اور اس کتاب میں جو کچھ تھا انہوں نے اس کو پڑھ بھی لیا اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تکوا رکھتے ہیں پھر کیا تم نہیں سمجھتے اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے اور نماز قائم کرتے ہیں ہم ایسے نیک کردار لوگوں کا ثواب ضائع نہیں کرتے ما بقوة ما تتقون اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر صاحبان کی طرح ان کے اوپر ملک کر دیا اور ان کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو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 اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے جواب دیا کیوں نہیں ہم سب گواہ ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے او بَعْدِهِمْ بِمَا فَعَلَ <الْمُبطِلُونَ> یوں کہو کہ شرف تو پہلے ہمارے باپ دادا کیا اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے تو کیا ان غلط راہ والوں کے فیل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ہماری طرف لوٹ آئے اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا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 اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہاں پہ یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہاں پہ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا سو آپ ان واقعات کو بیان کر دیجئے تاکہ وہ لوگ کچھ سوچیں القوم الذين كذبوا كانوا ان لوگوں کی مثال بھی بری ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے دلو چڑی وہ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے تو وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں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 اور یقینا ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دو زخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے وہ نہیں سمجھتے اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے وہ نہیں دیکھتے اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے وہ نہیں سنتے یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں اور یہی لوگ غافل ہے وَلِ فَدْعُوهُ بِهَا الَّذِينَ فِي مَا كَانُوا <يَعْمَلُونَ> اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں سو تم اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ پکارو اور ایسے لوگوں سے تعلق ہی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق انصاف بھی کرتی ہے اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم ان کو بتدریج عذاب کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی جن ان اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں وہ تو صرف صاف صاف ڈرانے والے ہیں اولمیاؤں گرو فیمل میں خلق اللہ میں شعی و میں خلق اللہ میں سے مینون اور کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر نظر نہیں کی اور نہ اس بات پر غور کیا کہ شاید ان کی موت کا وقت قریب ہو پھر قرآن کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا اور اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے یسألونک عن الساعت ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا او سلون یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے اسے اس کے وقت پر وہی وہ ظاہر کرے گا وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا وہ تم پر بالکل اچانک آ پڑے گی وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی پوری تحقیق کر چکے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے نف سی نفا بن مشکو تم مینل خیری وی یسو ان بشیر قومی آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائے میتنا سال حلن کن مینشن وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کو ہلکا سا حمل رہ گیا تو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے فلما صالحا جعلا له فتعال ما يشركون سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے پس اللہ بلند تر ہے اس سے جو وہ شر کرتے ہیں خل <يَنصرون> کیا وہ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں وہ نہ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں تمہارے لیے دونوں امر برابر ہیں خواہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو ان الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو بلا شبہ وہ بھی تم ہی جیسے بنتے ہیں سو so تم ان کو پکارو اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دے الحم ارجنوئی ام شو نبی ہے ام لہوم آیو نوئی اب سون ام لہم ادی اون پلی دکی دِن فلا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہوں یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں آپ کہہ دیجئے تم اپنے سب شرکا کو بلا لو پھر میرے خلاف تدبیر کرو پھر مجھے ذرا محلت نہ یقینا <سؤال> میرا کارساز اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی کار سازی کرتا ہے اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو اس کو نہ سنیں اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے خود آپ درگزر کو اختیار کرے نیک کام کا حکم دے اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائے اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسفسا آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے بلا شبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے ان اتقوا اذا مسهم طائف من اذا هم یقیناً جو لوگ متقی ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں پھر یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ اور جو شیعتین کے بھائی ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھیچے لیے جاتے ہیں پھر وہ اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے وَإذا لم چل چبئی چہل مچا رَبِّي میرو بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ رسم وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور جب, جب آپ ان کے پاس آم کوئی موجا نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں کہ تم خود اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لاتے آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے وہی کی جاتی ہے یہ روشن دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں وَإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے کان لگا کر سنا کرو اور خاموش رہا کرو امید ہے کہ تم پر رحمت ہو اور اپنے رب کو اپنے دل میں آجزی اور خوف کے ساتھ اور پست آواز سے صبح و شام, شام یاد کرتے رہو اور ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو غفلت میں پڑے ہیں ان ربك لا عن و يسبحون و و یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں